الاسر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے زمانے کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ کے ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی